الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء وعلى اله وصحبه الذين عفو عهدا الذين هم خلاصه العرب العربى وخير الخلائق عباد الانبياء اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من ربا لیربو وفی امال ناز فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تريدون وجہ اللہ فاولائکہ هم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكاه الا ابتلاهم الله تعالى بالسنن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم شاہد اللہ اکیسواں پارہ روم کی ایکت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو روایت کیا ہے کنزل العمبال نے فرمایا اللہ رب العزت نے وما آتیتم مر بل یرب وفي امال الناس فلا یربو عند الله جو تم سودی لین دین کرتے ہو سمجھتے ہو کہ مال بڑھ جاتا ہے فلا یربو عند الله وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا اس میں بے برکتی ہوتی ہے وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاطٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُزْعِفُونَ اور جو تم اللہ کی رضا کی خاطر زکاة ادا کرتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُزْعِفُونَ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر قحط مسلط کر دی جاتی ہے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے جو لوگ زکوٰوٰوٰوٰوٰوٰۃ پابندی سے ادا نہیں کرتے زکوٰۃ کی پابندی سے ادائیگی اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے اور اخر بھی فائدہ بھی ہوتا ہے زکوط کو ادا نہ کرنے کا نقصان دنیاوی بھی, بھی ہوتا ہے اور اخروی بھی, بھی ہوتا ہے زکوٰۃ کے موضوع پر چند گزارشات عرض کرنی ہیں اسلامی جتنے بھی ارکان ہیں نماز روزہ ہائی زکوٰۃ یا اس کے علاوہ بھی کچھ فرائض جو اسلام میں ہیں عوامر ان سب کی بہت تفصیل ہوتی ہے بہت باریکیاں ہیں بہت مسائل ہوتے ہیں آپ نماز کے مسائل لے لیں تو بہت زیادہ مسائل ہیں اس طرح روزے کے رکھنے کے ٹوٹنے کے کفارے کے فدیے کے یوں ہی زکوٰۃ سے متعلق ہیں یوں ہی حج سے متعلق ہیں یوں ہی وراثت سے متعلق ہیں وغیرہ جمعہ کے اس مختصر نشست میں بندہ جس موضوع پر بھی گفتگو کرتا ہے تو وہ ایک توجہ دلانا مقصد ہوتی ہے کہ علیہ السلام کو یہ احساس ہو جائے اور وہ سوچیں کہ کیا ہمارے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے پھر ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں کسی کی فیکٹری ہے کسی کی دکان ہے کسی کے کرائے پر مکان ہے کسی کی گاڑیاں چلتی ہیں کسی کا اور حساب کتاب ہے تو وہ خود ان تفصیلات کی طرف توجہ کرے جب نہ سمجھ میں آئے تو پھر کسی عالم اور مفتی سے پوچھ لے جمعہ کے بیان میں تو ایک بات کی طرف توجہ دلانی ہے پورے مسائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور عموماً لوگ واللہ عالم مجھے سمجھ نہیں آئی بات کہ رجب کے مہینے کو زکوٰۃ کا مہینہ کیوں کہتے ہیں پھر شبان بھی برکت والا مہینہ ہے اور رمضان میں اکثر رجحان ہے لوگوں کا زکوٰۃ نکالنے کا تو اسی مناسبت کے ساتھ آج کی گزارشات میں زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی کس شخص پر ہوتی ہے کتنے مال پر ہوتی ہے کن کو دینی چاہیے کتنی دینی چاہیے کن کو نہیں دے سکتے یہ عرض کریں گے باتیں اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی مخصوص مہینہ یا دن مقرر نہیں کیا گیا جیسے رمضان کے روزے ایک خاص مہینے سے متعلق ہیں نماز کے خاص اوقات ہوتے ہیں حج کے خاص ایام ہیں زکوٰوٰوٰوٰوٰوٰۃ کے لیے اسلام کی طرف سے کوئی مہینہ معین نہیں ہے ہر بندہ جو صاحب نصاب ہے جس تاریخ کو ہوا ہے وہ اس کا سال ہے وہ اس کا مہینہ ہے بھلے وہ رجب میں ہوا ہے ربیع الاول میں ہوا ہے محرم میں ہوا ہے جب ہوا ہے جب اس کے پاس نصاب کے بقدر پیسے آگئے اب اگلے سال اس تاریخ کو دیکھے اس کے پاس کتنے پیسے ہیں اتنے یا اس سے فالتو ہو گئے زکوٰۃ دینی ہے اور بالکل ختم ہو گئے تو نہیں ہے اسلام میں زکوٰۃ کا کوئی مہینہ معین نہیں ہے جیسے حج کا مہینہ ہے روزے کا مہینہ معین مہین ہے رمضان میں رجحان لوگوں کا بڑھ گیا ممکن ہے جنرل ضیاء صاحب مرحوم نے جو زکوٰۃ کا قانون نافذ کیا تھا کہ بینکوں سے زکوٰۃ کٹے گی تو اس لحاظ سے لوگوں کا بھی یہی رجحان ہو گیا کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے اچھی بات ہے رمضان زیادہ عبادت کا مہینہ ہے اس میں کام بھی کم کرنے کا حکم ہوتا ہے تو زکوٰۃ بھی اس میں نکال دی جائے اتنی بات تو ہے کہ جو فرض ادا کیا جائے گا رمضان میں وہ ستر گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو زکوٰۃ بھی جو ادا کرے گا تو ستر گنا بڑھ جاتا ہے لیکن اسلام کی طرف سے کوئی سال کوئی مہینہ معین نہیں ہر شخص جب صاحب نصاب ہوا اگلے سال وہ تاریخ جتنا اس کے پاس مال ہے اس پر زکوٰۃ دے دیں اس کی بہت خوبی ہے غریب کو صرف رمضان میں پیسے ضرورت نہیں ہوتے پورا سال اس کا خرچہ ہوتا ہے اس کو ضرورت ہوتے ہیں تو پورے سال میں یہ صاحب نصاب لوگوں کی گردش جاری رہتی ہے اس مہینے میں یہ چند لوگ صاحب نصاب ہوئے انہیں نے زکوٰۃ نکالی غریبوں تک پہنچی اگلے مہینے میں ان لوگوں نے زکوٰۃ نکالی غریبوں تک پہنچی اگلے مہینے میں اور دوسرے لوگوں نے یہ نظام یوں چلتا رہتا ہے بہرحال آسانی کے لحاظ سے رمضان مقرر کر لیا جائے تو بس ٹھیک ہے پھر اس کی پابندی کی جائے زکوٰۃ رکن اسلام میں سے اہم رکن ہے ایمان کے بعد نماز ہے اور اس کے بعد تیسرا درجہ زکوٰۃ کا ہے پھر روزہ اور حج ہے نماز اور زکوٰۃ کا بہت تعلق ہے یہی وجہ ہے قرآن مجید نے کئی مقامات پر اقیم الصلاح و اقیم الزکا و آت الزکا نماز کی پابندی کرو زکوٰۃ ادا کرو نماز کی پبندی دونوں کو اکٹھا جمع کیا تقریبا سترہ سولہ آیات ایسی ہیں جن میں سی گئے امر کے ساتھ اس طرح فرمایا نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو نماز میں بدن کی عبادت ہے ساتھ مال کی بھی ہے کہ کپڑا پاک ہو صاف ہو حلال ہو وغیرہ لیکن وہ نماز جو ہے عبادت بدلیہ ہے اور زکوٰۃ عبادت مالیہ ہے یہ عبادت ہے جن مستشرقین نے اسلام کے دشمنوں نے زکوٰۃ کو عبادت کے عنوان سے ہٹا کر اس کو ٹیکس کے زمرے میں لایا ہے یہ غلط بات ہے رکن اسلام ہے جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے ایسے زکوٰۃ دینا عبادت ہے اور اس کی خاص شرائط ہیں ٹیکس الگ چیز ہے زکوٰۃ تو غریبوں کا حق ہے اور ٹیکس تو میرے خیال ملداروں مالداروں کا حق ہے ٹیکس کون لیتا ہے کدھر جاتا ہے زکوٰۃ تو صاحب نصاب نے دینی ہے عبادت سمجھ کے دینی ہے اللہ کی رضا سمجھ کے دینی ہے سو میں سے ڈھائی روپے دینے ہیں غریب کو دینے ہیں دیکھو نا ادھر امیر ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں اسلام فطرتی مذہب کا نام ہے فطرتی دین ہے یہ ہر غیرہ وغیرہ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے ٹیکس ہر غیرہ وغیرہ پر فرض بھلے وہ شخص مکروز ہو ٹیکس اس پر بھی ہے. بسکٹ کا پیکٹ لو ٹیکس ادا کرو پیراسیٹامول لو ٹیکس ادا کرو بھلے مکروض ہے یہ شخص یہ نظام معیشت برطانیہ ہے یہ سرمایہ داری نظام ہے جس کو ظلم کے ساتھ معنون کیا جاتا ہے اور میں تفصیل کے ساتھ یورپی دین پیش دل کر دل چکا ہوں گزشتہ مہینوں میں کیا <تصف> انصاف ہے اس نظام میں یہ شخص ہو سکتا ہے مریض کے پاس آیا ہو گاؤں سے پیسے ادھار لے کے آیا ہو اپنی چیزیں بیچ کر آیا ہو اس نے جو بازار سے دوائی خریدنی ہے یا بسکٹ خریدنا ہے کچھ خریدنا ہے اس نے ٹیکس ادا کر کے خریدنا ہے بھلے وہ مقروض ہو یہ نظام ہے جب ایک غریب کر جو ظلم ہوگا تو اس ملک میں برکت کیسے آئے گی زکوٰۃ عبادت کا نام ہے ٹیکس کا نام اور تھوڑا سا حصہ چالیس روپے ہیں ایک روپئے اسی ہو گئے دو روپے سو ہو گیا ڈھائی روپے اٹھانے اور بڑھا دی وہ بھی یوں نہیں کہ کسی کے پاس سو روپے جب نصاب کے بقدر پیسے ہوں گے زکات نہیں اور اس پر سال گزرے گا تب اس نے زکات نکالنی ہے یہ اسلامی نظام ہے اور اس صرف اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اسلامی خطے میں جو رہنے والے ہیں کوئی غریب نہیں رہتا تاریخ ثابت کر چکی ہے یہ بات عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں صرف مالدار زکوٰۃ ادا کریں جو سیب نصاب ہیں اور صحیح نصاب اس وقت آج کی تاریخ میں جو مئی دو ہزار اٹھارہ ہے چالیس ہزار روپئے صحیح نصاب ہوتا ہے چاندی کے حساب سے اور اگلے سال اس تاریخ کو اس کے پاس پیسے ہیں بھلے لاکھ ہے دو لاکھ ہے سب پر زکات ہوگی پچھلے سال سے شروع ہو چکی ہے اگر ایک شخص کے پاس چالیس روپے سے کم پیسے ہیں اور کم ہی رہے اس پر سال بھی گزر گیا زکاط نہیں ہے ایک شخص کے پاس ساٹھ ہزار لاکھ ہے لیکن اس کے اوپر لاکھ روپے قرضہ بھی ہے اسلام اس کے اوپر زکات فرض نہیں کرتا برہال تو لفظ زکات کا لغوی معنی ہے زکا یزکی زکی تن کا معنی ہے پاک کرنا پاک ہونا اور زکا یہ عربی گرامر میں اس باب سے تعلق رکھتا ہے کہ جس میں تھوڑی محنت درکار ہے جس پاکیزگی میں تھوڑی محنت درکار ہے نا داغ لگ چکا ہو نا کپڑا ویسے بہلا ہو نا جلدی صاف ہو جاتا ہے داغ لگا ہوا نا تو رگڑنا پڑتا ہے یہ زکا میں تھوڑا تکلف ہے لہ من تزکا کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وزا رس رب ہی پھر اللہ کا نام لے کے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے یہ جو پاکیزگی ہے نا جی روحانی پاکیزگی یہ تزکا سے تزکا باب تفاول اس میں مجاہدہ محنت ہے ریاضت ہے اتنی جلدی نہیں ہوگی رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے یہ تذکہ ہے باب تفاول پاکیزگی کے معنی زکاة کو بھی زکاة اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے مال پاک ہو جاتا ہے اس میں محل کچھ ایل گرد مرد وہ کچھ ہوتا ہے جیسے رمضان میں بات آئے حدیث میں آتا ہے نا کہ روزے رکھو اور عید کے دن فطرانہ ادا کرو عدریت کے دن فطرانہ ادا کرو کیوں؟ کہ یہ روزوں میں جو کوئی کمی پیش رہ جاتی ہے کوئی مقروحات کوئی خلاف اولا بات روزے کی حالت میں ہو گئی تو یہ تحرۃ السیا میں یہ روزے کو پاک کر دے گا فطرانہ لف باتیں ہو جاتی ہیں ان کی معافی کا سبب بن جائے گا فطرانہ ایسے ہی مال جو جمع ہوا انسان اپنی طرف سے حلال کی کوشش کرتا ہے کوئی ایسی بات ہو گئی نادانستہ طور پر کوئی غلط کمائی آ گئی اب زکوٰۃ جب ادا کرے گا تو اس کا مال پاک جان بوجھ کر حرام نہیں کمانا جان بوجھ کر حرام کماتا جائے کہ آخر میں زکوات دے دوں گا پاک ہو جائے گا ایسی بات نہیں غلطی سے کہیں ہو ہوگئی کوئی ایسے سے معلوم نہیں زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے چوریاں, ڈاکے یہ چیزیں نہیں لگتی نہیں آتی غریب کا بھلا ہو جاتا ہے اس سے دعائیں ملتی ہیں اور آخرت کا بھلا ہے تو چیز آخرت ہے اللہ راضی ہو جائے تو زکوۃ کا لوگوی معنی ہے پاکیزگی اصطلاع شرع میں صاحب نصاح پر زکوات فرض ہوتی ہے اور وہ مخصوص غریبوں کو اس نے دینی ہے جس سے اس کا مال پاک ہو ہے زکوٰۃ کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہوئی لیکن اس کی تفصیل مقدار اتنا پیسہ اتنی نکالنی یہ تفصیل سن دو ہجری میں مدینہ طیبہ میں جب آپ تشریف فرما ہوئے تب نازل ہوئی مطلق زکوٰۃ فرض تھی مکہ مکرمہ میں اور جو مالدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم تھے وہ خرچہ کرتے تھے پیسہ خرچ کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کاروبار کرنے والے ساتھی تھے اس طرح حضرت عثمان غنی وغیرہ بھی صرف حضرت ابو بکر نے نو ان غلاموں کو خریدا جو مسلمان ہو گئے تھے اور مشرقی نے مکہ کے ظلم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے ان کو خرید کر اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا اور بڑی رقم ادا کی جس میں بلال بھی ہیں وغیرہ وغیرہ رضی اللہ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ خیرات جس کو کہتے ہیں وہ حکم تھا جیسے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی, کی نماز فرض تھی بعد میں فرض نماز تو میں میں ہوئی ہے تاجت پہلے سے مکی زندگی میں مطلقاً انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم تھا اور جس پر یہ دلیل میں نے آپ کو دی دیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا والد ابو کوحافا ابو بکر سے یہ کہتا تھا کہ کوئی موٹے تازے غلام آزاد کیا کرو کمزور کمزور سے غلام آزاد کرتے ہو کیا فائدہ دیں, دیں گے کل تمہیں کوئی مشکل پیش آئے گی تو کوئی مضبوط غلام آزاد کرو گے تو کوئی فائدہ بھی, بھی دے گا کمزور کمزور جو کافروں کے ظلم کا نشانہ ہیں ان کو آزاد کرتے ہو آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو وکر نحرض کیا ابو جی اللہ کی رضا مقصود ہے اس میں کمزوری اور مٹاپہ نہیں ہے اللہ کی رضا مقصد ہے اللہ مجھے مجھ سے اور دے گا مجھ سے راضی ہو جائے گا تو بہت نو غلام یہ مکی زندگی ہے مطلب یہ کہ فل جملہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم تھا اس پر ثواب ہے مکی زندگی مدنی زندگی میں زکات کے مقادیر نصاب مقرر کر دیے گئے کہ کن اموال پر زکوات ہوگی کتنے کتنے ہوں گے تو زکات ہوگی اور کب لی جائے گی کتنی لی جائے گی کن کو دی جا سکتی ہے کن کو نہیں دی جا سکتی یہ مدنی زندگی میں تفصیل دی آئی, دی دی دی آئی دی دی فرمایا ہر مسلمان آقل بالغ آزاد صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ہر مسلمان جو آقل ہو بالغ ہو آزاد ہو اور صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب اس پر سال گزر جائے اس نے میں حصہ زکوٰۃ نکالنی ہے اور غریب کو دینی ہے اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے تو اس پر زکوۃ فرض نہیں کوئی مجنون ہے پاگل ہے وراثت میں اس کو مال مل گیا شریعت کا مکلف نہیں ہے اس کے اوپر زکات نہیں جو نابالغ بچے ہیں فرض کرو وہ مالدار ہو گئے ان کا اپنا کوئی کاروبار یا والد کی طرف سے کچھ دے دیا گیا یا وراثت ان کو آ گئی ہے جب تک وہ نابالغ ہیں ان پر زکات فرض نہیں ہے اتفاق سے ایسا ہوا اگر ترتیب سے ایسا کیا گیا تو زکوات معاف نہیں ہوگی بعد میں کہیں ذہن سے بات نکل نہ جائے بعض لوگ ہیلا کرتے ہیں زکات سے بچنے دل دل کے دل دل لیے کہ اپنے گھر میں بیس تولے سونا ہے لیکن چار نابالغ بچے ہیں پانچ پانچ تولے سب بچے کو ایک ایک بچے کو دے دیا پانچ پانچ تولے ایک ایک بچے کو دے دیا نابالغ بچوں کو وجہ سے دے دیا کہ نابالغ کے مال پر زکات نہیں ہوتی یہ زکات سے بچنے کے لیے شیطانی ہیلہ کیا ہے تو یہ گنہگار بھی ہوگا اور زکوات سے بھی چھٹکارا نہیں ہوگا زکوات معاف نہیں ہوگی ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ اتفاق سے اللہ پاک سب بچوں کے والدین کا سایہ تادیر رکھے یتیمی بڑی مشکل چیز ہے لیکن اگر ایسا ہو گیا اللہ کا امر ہے اس کا فیصلہ ہے کسی کا والد فوت ہو گیا اور نابالغ بچوں کو وراثت آئی جو ہیں ہیں نابالغ ہیں تو ان کے اوپر زکات فرض نہیں ہے جب بالغ ہوں گے جب اس طریقے سے کوئی ہیلا کرے زکات سے بچنے کے لیے بہت بڑا گناگار ہے خطرہ ہے اسلام کے بارے میں خطرہ ہے اس زمانے میں خلافت کے زمانے میں کچھ لوگ پکڑے گئے ان کے پاس مال مویشیاں کو بانگ کر دیں مال مویشیاں بکریاں بڑی زیادہ تھی حالانکہ اسلام جیسا آسان مذہب پرکشش مذہب سہولت والا مذہب نہیں ہے کوئی یہ میانہ مذہب وجہ اللہ کا امتم وستا چالیس بکریوں پر ایک بکری ہے زکاط اور وہ بھی ان بکریوں پر جو سال کا اکثر حصہ جنگل سے چر کے آتی ہیں مالک ان کو چارہ نہیں ڈالتا چالیس بکریوں پر ایک بکری ہے یہ ایک ہی رہے گی پچاس پر ساٹھ پر ستر پر اسی پر نبے پر سو پر دس پر ایک سو بیس بکریوں تک زکات ایک بکری ہے ایک سو اکیس بکری ہوگی پھر دو سو تک دو بکریاں ہیں زکات کتنی زکات ہوئی لیکن لوگ اس وقت پکڑے گئے یہ دیکھیں دیہاتی لوگوں کا تماشا جن کو دنیا کہتی ہے انپڑھ یہ والا نظام جو آج دنیا پڑھ لکھ کر بڑی ٹھگیاں کرتی ہے اور بڑے فنکاریاں دکھاتی ہے دیازم کوئی کس طریقے سے مروڑ مرار کے کام کرتا ہے کوئی کس طریقے سے وہ اس زمانے کے دیہاتی کیا کرتے ایک بندے دیازم کے دیازم پاس دیازم بکریاں دیازم ہیں زیادہ, دیازم زیادہ, دیازم زیادہ, دیازم زیادہ دیازم بکری چار پانچ سو بکری ہے زکات اس پر بنتی ہے تین چار بکریاں جب سال گزرنے کے قریب آیا ایک مہینہ رہ گیا اب زکات لینے والے آئیں گے تو یہ بندہ اپنی پانچ سو بکریاں اس بندے کو ہدیہ کر دیتا تھا اور کہتا تھا پھر ایک دو مہینے بعد خیال کرنا وہ زکات لینے والے آئے مہینہ پورا ہو گیا اس کے پاس تو بکریاں ہی نہیں اس سے جب پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس پانچ سو بکریاں زکات دو اس نے کہا میرے پاس تو دو مہینے ہوئی ہیں سال گزرے ہی نہیں ہے وہ جب گزر گئے دو مہینے اب وہ بندہ دوبارہ اس اصلی مالک کو بکریاں واپس کر دیتا تھا پکڑے گئے نا پھر دور عمر فاروق ہو تو پھر کس طریقے سے درست نہ ہو اس طریقے سے لوگ ہیلے کرتے ہیں زکات سے بچنے کے لیے ہر گز ایسا نہیں کرنا چاہیے پہلے سوچنا چاہیے میری صلاحیت کیا ہے میرے اوقات کیا ہیں میرے رب کا میرے اوپر فضل کتنا ہے وہ کتنا کہہ رہا ہے یہ پہلے نظریہ یہ ہو نا جی کہ میرے رب کا مال ہے جو اس نے مجھے دیا ہے یہ پہلے نظریہ قائم کرنا ہے پھر اللہ کے راستے میں دینا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ جب پہلے سے یہ بات پتا ہے کہ جو میرے پاس ہے میرے رب کا ہے اس نے مجھے عطا کیا ہے میری اتنی صلاحیت بھی نہیں تھی جتنا اس نے میرے اوپر فضل کیا ہے جب یہ نظریہ پہلے ہو پھر اللہ کے راستے میں دینا کوئی مشکل نہیں ہے اور جب نظریہ یہ ہو المال و مالی مال تو میرا مال ہے gaps, مال میں نے اپنی صلاحیت سے اپنے علم و ہنر سے, سے یہ کیا نا یہ کارون کا نظریہ ہے کالا اوتی تو جب زکاط والے آئے بظاہر مسلمان تھا نمن قوما کارون مسئلہ السلام کی قوم میں سے تھا بنی اسرائیلی تھا مسلمان تھا منافق تھا خبر رسائی کرتا تھا مسلمانوں کی بات فرعون کو بتاتا تھا ادھر سے پھر اس کو انعام ملتا تھا بڑا مالدار ہو گیا تھا کیا کہتا ہے قرآن کہ لتنوس اس کی خزانے کی چابیاں چابیاں خزانہ نہیں اس کے خزانے کی چابیاں ایک مضبوط جماعت اٹھایا کرتی تھی جب زکوۃ کی بات ائی تو کہتا ہے کالا <سؤال> <ملحطان> انما اوتی علم اندی <ملحطان> میرے اپنے علم و ہنر کی وجہ سے میرے پاس مال ہے <سؤال> تم مجھ سے ٹیکس لینے آئے ہو <سؤال> اللہ تو بڑا مہربان ہے <سؤال> بس اس کا غضب کو جوش آیا فخسفنا به وبدارہ الرز <سؤال> ہم نے اس کو بھی اس کے خزانے کو بھی زمین میں دسا دیا اور قیامت کی صبح تک دستا رہے گا ٹیکس <سؤال> <سؤال> کہا یہ میرا مال ہے تم مجھ سے ٹیکس لینے آئے ہو پہلے یہ نظریہ عقیدے کے لحاظ سے دماغ دل میں مضبوط رکھنا ہے یہ میرا مال یہ میری طرف نسبت ہی نہیں قرآن کہتا ہے وہ مما رزکنا فکور یہ جو نیک بندے ہیں نا جی مما رزقنا نہ ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اپنی دو درمیان میں میرا مال کی تو بات ہی درمیان میں ختم کر رہی ہے نا جی اللہ نے دیا اور پھر اس میں سے تھوڑا سا امتحان ہے اللہ نے دے دیا مال آپ کا ہے جیسے مرض خرچ کرو لیکن تھوڑا سا دے دو اور وہ بھی اپنے عزیز و اقارب غریبوں میں دو ان سے دعائیں لو اور مجھ سے دنیا آخرت سے انعام لو یہ تھوڑا سا فیوزا لَهُ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دینا چاہتا ہے پھر کئی گنا آئی واپس ملے گا قرض حسنا فیوز اف لَهُ وَلَهُ اجر کریم اللہ کو دے اس میں بھی فائدہ اس کا ہے قرض حسنائے کئی گنا دنیا میں بھی آخرت میں بھی ادا کرے گا وہ تو کریم ہے بہت مال والا خزانوں کا مالک ہے تو بات یہ ہے دوستو دوسری بات زکوٰۃ کی فرضیت مدینہ طیبہ میں تفصیل کے ساتھ ہوئی مسلمان عقل بالے عذاب صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ فرض ہے کافر پر نہیں نابالغ پر نہیں, پر نہیں پر مجنون پر نہیں, پر نہیں غلام پر نہیں مات کیونکہ مات وہ خود اپنی جان کا مالک نہیں ہے تو اس کا پیسہ بھی مالک مات آقا کا پیسہ ہوتا ہے اور صاحب نصاب شخص, شخص پر, شخص پر صحب, صحب نصاب کون ہے موجودہ تاریخ میں ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت یا اس کے بقدر مل جل کر مالیت ہو جاتی ہے کئی نصاب مل کر چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں چاندی کا نصاب ہے ساڑھے باون تولا موجودہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً چالیس ہزار روپے جس کے پاس ہے یہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے صحب نصاب ہے اور سال جب گزرے گا آج جس تاریخ کو اس کے پاس مال ہے فرض کرو یکم رمضان ہے پچاس ہزار روپئے یہ صاحب نصاب ہے اگلے سال یکم رمضان کو دیکھیں گے اس کے پاس کتنے پیسے ہیں لاکھ ہے دو لاکھ ہے پانچ لاکھ ہے جتنے ہیں ان سب پیسوں پر زکات ہے بس سال اس نصاب پر گزرنا کافی ہے ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے جو شخص پچھلے سال صاحب نصاب تھا اس سال صاحب نصاب ہے درمیان میں مال زیادہ ہوتا رہا کم ہوتا رہا بالکل ختم نہیں ہوا جب آج زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ آئی یہ کئی گنا اس کے پاس زائد مال ہے پچھلے سال کے مقابلے میں سارے مال کے اوپر زکوٰۃ نکالنی ہے یہ بات یاد رکھنا یہ غلط فہبی ہے کہ سال سمجھتے ہیں وہ ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری ہے مطلق صاحب نصاب ہونا کافی ہے جی صاحب نصاب کا و مدار دار چاندی کے نصاب پر ہے ایک نظام ہے اللہ کا نظام ہے اور آج کا نہیں اس وقت بھی چاندی اور سونے کے نصاب کو دارو مدار تھا لیکن فرق بہت تھا آج بھی چاندی کا نصاب چالیس ہزار روپے ہے اور سونا ساڑھے سات تولا نصاب ہے اور ساڑھے سات تولا تقریباً تین چار لاکھ روپے بن جائے گا بہت فرق ہے بہت فرق ہے سونے کا نصاب چار لاکھ بن جائے گا موجودہ اور چاندی کے نصاب کے لحاظ سے چالیس ہزار پر بندہ مالدار ہو جاتا ہے زکاة نکالنے میں دار و مدار چاندی کے نصاب پر ہے یہ بات یاد رکھیں رہی بات آپ یہ کہیں کہ جی چاندی تو اور سونے میں بڑا فرق ہے تو یہ فرق آج سے نہیں ہے زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرق ہے اس وقت بھی چاندی جو ہے وہ سستی چیز تھی اور سونا مہنگا تھا یہ فرق اس لیے رکھا گیا کہ اس لیے کہ سونے والے پر تو ہے ہی ہے لیکن زکوۃ جہاں سے شروع ہوتی ہے جو چالیس ہزار کا مالیت رکھتا ہو صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ ہے سونے کی بات یہ ہے ساڑھے سات تولا سونا یا اس سے زیادہ ہے کسی کے پاس خواب بینک میں رکھا ہوا ہے اپنی الماری کے اندر رکھا ہوا ہے زیورات کی شکل میں ہے اینٹوں کی شکل میں ہے استعمال میں ہے یا نہیں استعمال میں استعمال ہر استعمال ہی حال ہی ملت ملت میں سونے پر زکاط ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ تو استعمال میں ہے یہ کوئی گاڑی تھوڑی ہے کہ وہ استعمال میں ہے تو زکاط نہیں ہے یا فریج ہے استعمال میں ہے تو نہیں ہے سونا اصل مالیت ہے سونا چاندی اصل مالیت ہے بھلے استعمال میں ہو یا نہ ہو اینٹوں میں ہو گھر میں ہو, ہو بینک میں ہو جدر بھی ہو سونے پر چاندی پر زکات ہے ضرورت کی چیز نہیں ہے یہ فالتو چیز ہے یہ بس جنوب ایشیا والے یہ سعودی عرب سے ادھر ادھر ادھر جنوب ایشیا والوں کو سونے کا بڑا شوق ہے اور غریب غریب ہیں پانچ تولے سونا جی مار رکھنا ہوگا اور ادھر سے اس نے بھی پانچ تولے دینا ہوگا بس اسی جی کو جوڑتے رہیں گے اس بات ایسی ان شرطوں کو ختم کرنا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے اور ہم اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں کوئی مکان بنا لو کوئی گاڑی لے لو کوئی اور اچھی چیز لے لو کوئی استعمال میں آئے کوئی فائدہ بھی ہو کوئی صدقہ جاری کرو یہ کیا بات ہے چار چوڑیاں ہوئی یا نہ تو کیا فرق پڑ جاتا ہے آج کل تو اس گولڈن ڈیزائن میں سستی چوڑیاں بھی آ جاتی ہیں شوق پورا کر لو بات یہ ہے دوستوں اصل نصاب اصل ہے دنیا اسی کے اوپر پھرتا ہے یہ جس حالت میں بھی ہے اس کے اوپر زکات ہے بعض حضرات نے یہ فلسفہ سمجھائے کہ جی سونا اگر استعمال میں ہو تو زکوات نہیں ہے نہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین مسئلہ پوچھنے آئی جو ایک نظام تھا پردے کا اور یوں آپ کی نظر پڑی ان کے کنگن پر آپ نے فرمایا اس کے اوپر زکات دیتی ہو کہا نہیں فرمایا زکات دو اور اگر پیسے نہیں ہے تو اس کو بیچ کر دو اور اگر نہیں دو گے تو جہنم کے کنگن پہن رکھے ہیں تم نے یہ استعمال کے تھے انہوں نے پہنے ہوئے تھے جی مسلمان عقل بالغ ازاد صاحب نصاب کے اوپر زکوۃ فرض ہے اور صاحب نصاب آپ کو بتا دیا جو چالیس ہزار کی مالیت رکھتا ہے وہ صاحب نصاب ہے شریعت کی نظر میں مالدار ہے بچت پر زکات ہے نا چالیس ہزار جب اس کے پاس پڑا ہوا ہے اور اگلے سال جب آیا تو اس کے پاس لاکھ ہے یہ بچت ہے نا اس کے پاس فالتو پیسہ ہے اگر اس کو ضرورت ہوتی تو سال کے درمیان میں خرچ ہو چکا ہوتا نا ضرورت نہیں تھی اس لیے پڑا ہوا ہے یا کسی مستقبل کی ضرورت کے لیے جوڑ رہا ہے وہ ضرورت کیا ہے جو بھی مستقبل میں پڑی ہوئی ہے جی کن اموال پر زکات ہے سونا چاندی کسی ملک کی بھی کرنسی مال تجارت جو بھی बेचने کی نیت سے چیز خریدی گئی ہو وہ مال تجارت ہے نمبر پانچ मवेशियां اور ان کی پھر ترتیب ہے اور ساتھ ہی اس کے زمین کی پیداوار جس کو इसके کہتے ہیں اس کے اوپر ہوتی ہے سونا ایک غلط فہمی آپ کو پہلے بتا دی ہے ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے آج ایک تاریخ میں ایک شخص لاکھ روپے کا مالک ہے نصاب آج ہو گیا ہے اگلے سال اس تاریخ کو دیکھیں گے اس کے پاس جتنے پیسے ہیں سب پر زکات ہے دس لاکھ ہے دس لاکھ پر زکات ہے اتفاق سے زکات نکالنے سے پہلے اس کا ایک پلاٹ تھا جو فروخت ہو گیا زکت نکالنے سے ایک دن پہلے وہ پلاٹ فروخت ہو گیا اس نے تو اپنا مکان بنانے کے لیے خریدا تھا لیکن پیسے اچھے لگ گئے بیچ دیا تجارت کی نیت سے نہیں بھی تھا بے شک تجارت کی نیت سے ہو تو وہ تو ہر حال میں زکاة ہے نا اپنے لیے ویسے کوئی گاڑی کوئی مکان کوئی چیز خریدی ہوئی تھی زکات نکالنے سے ایک دن پہلے وہ بکیا جتنے پیسے وہ ہیں ان پر تو سال نہیں گزرا سال یہ صاحب نصاب ہے انہی پیسوں کے ساتھ یہ مل جائے گا اور سارے پیسوں پر زکات دینی ہوگی یہ ایک غلط فہمی کا اضالہ کیا ہے ہر مال پر سال نہیں ہوتا جی دوسری بات چاندی دار و مدار ہے زکوٰۃ کے نصاب کے لیے شریعت کی نظر میں وہ بندہ مالدار ہے ویسے اپنے آپ کو غریب کہ طرح جیسے ہم ہیں نا جی وہ رہے نا ایک سو ڈیڑھ سو سال وغیرہ بس ہمیں پیسا گیا نا کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی وہ ہم جناب اتنے مالدار سہب ہوتے ہیں اور جب کوئی پوچھے بندہ کیا حال ہے تو ایسا منہ بنا کے لوگ جواب دیتے ہیں بندہ سمجھتا ہے یہ کپڑے بھی اتارتا ہماری مسجد گاؤں میں ماؤ مدرسہ ہے وہاں بھی بڑے مالدار لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ اور اتفاق ایسا ہے میرے ساتھ کو اللہ کا نظام اس طرح ہے وہاں بھی اکثر اوج ڈی سی والے ہیں اور یہاں بھی ماشاءاللہ کافی حد تک وہاں ایک دو ہمارے رشتہ دار ہیں, ہیں اتنے مالدار ہیں اتنے مالدار ہیں اور مجھے اتنا رحم آتا ہے جب سردیوں میں جاتا ہوں میرا دل چاہتا ہے گرم چادر ان کو دے دوں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے کس لیے جوڑتے رہتے ہیں شریعت کی نظر میں مالدار چالیس ہزار روپئے مالیت رکھنے والا ہے اللہ کہتا ہے تو مالدار ہے تو صحب حیثیت ہے <سؤال> اونچا ہاتھ دینے والا لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے اور یہ غلامی میں مبتلا شخص لاکھوں کی مالیت رکھنے کے باوجود جب اس سے خرید پوچھو تو کوئی حالت نہیں ہے کوئی اتنا یہ ناشکری ہے دوستو شریعت کہتی ہے ہم مالدار ہیں سہب حیثیت ہیں آپ کے پاس بچت ہے یہ اگر ضرورت ہوتی ہے وہ پیسے خرچ ہو چکے ہوتے نہیں خرچ ہوئے فالتو ہے یہ سال گزرا ہے اس پر ڈھائی فیصد زکات دینی ہے چالیسواں حصہ کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے قرآن کیا کہتا ہے جس چیز میں اضافہ چاہتے ہو جس نعمت میں اضافہ چاہتے ہو اس نعمت کا شکر بجا اللہ اور عطا کرے گا بہ انفکر تو لازیدن دن کو قرآن کا اصول ہے اور دوسری بات لمبی حدیث ہے جو حافظ ابن علیہ الاسقلانی نے نقل ہے نا ہر کسی نے تین تین چیزیں اپنی پسند بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس میں پسند ہوئی وغیرہ اللہ رب العزت کو کیا پسند اللہ نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو میری پسند کیا ہے اس میں یہ ہے بزل الفتاح اللہ فرماتا ہے, ہے, ہے, ہے استطاعت حیثیت کے مطابق خرچ کرنا یہ مجھے پسند ہے ایک شخص کو اللہ نے غریب بنایا وہ اپنی غربت پر راضی رہے یہ اس کے فیصلے ہیں کسی کے بس میں غربت نہیں ہے جناب کسی کے بس میں غربت ہوتی تو امریکہ جس طریقے سے ظلم ہمارے اوپر یہ کفر کر رہے ہیں ہم ایک نوالہ روٹی کبھی نہ کھا سکتے تھے. کسی کے بس میں نہیں ہے یہ بات قرآن علام کرتا ہے وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْذَكُمْ عَلَىٰ بَعْذٍ فِرْنِزْكُمْ اللہ ہے تمہارا معبود وہ خالق ہے جسے چاہے رزق میں زیادتی دے جسے چاہے کم دے دے اللہ, و الرزق و یقدر اللہ ہے وہ جسے چاہے بغیر حساب کے دے جسے چاہے گن گن کر دے یہ اس کی مرضی ہے لہذا کوئی غریب ہے اس کو کسی نے نہیں غریب کیا اپنی طرف سے صلاحیت اسباب اختیار کرے اچھی بات ہے دعا بھی کرے لیکن غریب ہے ناراض نہ ہو اس کے رب کا فیصلہ ہے اس پر خوش ہو اور اپنی غربت کے مطابق رہے اپنی غربت کے مطابق رہے اسلام میں ہمیشہ ایک چیز اپنے دل میں بھی اور آپ کے دلوں میں بھی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اسلام جیسا پیارا کوئی دین نہیں ہے اسلام آسان پسندی دماغی پریشانی میں مبتلا کرنے والا مذہب نہیں ہے اسلام تو انفاق فی اللہ میں بھی نہ بہت سخت بخیل بنو کہ ہاتھوں کو باندھو اور نہ اتنے سخی بنو کہ گھر میں کچھ بھی نہ, بھی, نہ بھی نہ چھوڑو سارا دے دو اور پھر بعد میں پریشان ہو کے بیٹھ جاؤ اسلام یہ بھی نہیں پسند کرتے میاں روی اسلام اس مبارک خوبصورت مذہب کا اور دین نام کا نام ہے فرمایا عید کے اوپر نئے کپڑے پہنو اگر, اگر حیثیت, اگر حیثیت ہے تو قرضہ لے کے نئے نہیں پہننے پھر پریشانی میں عید دیلی. تمہاری عید کیا عید تو نام خوشی کا ہے حیثیت ہے تو پیسوں سے نیا سوٹ پہنو نہیں قرضہ نہ لو عید خوشی کا نام ہے مقروض تو پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے جو لباس ہے ان میں سے جو اچھا آپ کو لگتا ہے وہی دھو کر پہن لو عید کی فضیلت حاصل ہو جائے گی عید کی فضیلت یہ ہے کہ جو لوگ عید پڑھتے ہیں اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں خوش ہو کر فرشتو گواہ ہو جاؤ مجھے میری کبریائی کی قسم سب کی مغفرت کر دی وہ نصیب ہو جائے گا قرض لینے کی اجازت نہیں تو بات یہ ہے جو شخص غریب ہے اپنی حالت میں رہے شاکر رہے صابر رہے اور جو امیر ہے وہ اپنی حالت میں رہے ایسی حالت وضع قطع نہ بنائے کہ لوگ اس کو دیکھ کر مستحق زکوٰۃ سمجھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آتے بیٹھتے تھے واض و نصیحت سنتے تھے ایک شاستی کو آپ نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ یوں ہی آپ کا معمول تھا کہ نواز میں آپ ساتھیوں کا نام لے لیتے تھے کہ یہ تھوڑا سا رک جائیں میرے سے مل کے جانا آپ نے اس ساتھی کو اشارہ کیا مجھے بعد میں مل کے جانا لوگ چلے گئے اس کو بلایا کہ میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے غریب نظر آ رہے ہو اس نے کہا حضرت نہیں میں تو بہت اتنی بکریاں اتنے اونٹ اتنا حساب کتاب مویشی کھیتی باڑی میں مالدار صاحب حیثیت ہوں آپ نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ اللہ کے بندے زہری وضع کتا تم نے ایسی بنائی ہوئی ہے کہ میں نے تمہیں مستحق زکوۃ سمجھائے زکوات دینے کے لیے میں اپنے پاس روکا جس کو اللہ نے حیثیت عطا کی ہے اس کے مطابق اسے رہنا چاہیے اصول اور حد بندیاں ہیں تکبر بھی نہیں جائز لیکن لباس سے وضع عطا اٹھنے بیٹھنے سے یہ صاحب حیثیت نظر آئے اور جو غریب ہے وہ اپنی غربت میں شابر و شاکر رہے اب غریب مقروض ہو کر جناب بڑے علل طلوع کے ساتھ نظر آئے کہ لوگ اس کو امیر سمجھیں اور غریب جو, جو امیر ہے وہ زہری طور پر اس طریقے سے اس طریقے چلتا ہوا نظر آتا ہے کہ لوگ اس کو مستحق کی زکات سمجھے یہ اللہ کو پسند چالیس ہزار روپئے والا بندہ مالدار ہے سال گزر گیا اس کے اوپر سکات ہے دوسری بات سونے کے مسئلے میں غلط فہمی کو دور کرنا ہے یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ ساڑھے سات تولہ سونے پر زکات ہوتی ہے یا اس سے زیادہ پر اس سے کم ہو تو زکات نہیں ہے صاف ستھرے الفاظ میں سنیں میں بہت سادی اردو کے ساتھ بات بتاتا ہوں نصاب ساڑھے سات تولہ سونا تب ضروری ہے پورا ہونا زکات کے لیے جب اس کے پاس اور کوئی چیز نہ ہو نہ انگوٹھی ہو ایک چاندی کی نہ پاکستانی ایک روپیہ ہو نہ کسی ملک کی کوئی کرنسی ہو نہ ضرورت سے زائد گھر میں کپڑے یا برتن یا بستر یا کوئی چیز ہو کوئی مال تجارت نہیں ہے یا نہ مال تجارت ہے نہ کسی ملک کی کرنسی ہے نہ اس کے پاس فالتو کوئی سامان ہے گھر میں جو ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتا نہ چاندی ہے نہ کرنسی ہے نہ کچھ ہے صرف اور صرف اس کے پاس سونا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اگر ساڑھے سات تولہ سونا ہے تو اس کے اوپر زکات ہے اگر ساڑھے سات تولہ سے کم ہے تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے یاد رکھنا یہ بات لیکن بہت کم بہت کم ایسا ممکن ہے کہ کسی کے پاس پانچ تولے سونا ہو تو ایک روپیہ بھی پاکستانی نہ ہو جب ایک روپے بھی پاکستانی اس کے پاس ہے وہ سونا سونا نہیں رہے گا, نہیں رہے گا, نہیں رہے گا. وہ چاندی کے حکم میں ہو جائے گا اس کا ریٹ لگایا جائے گا اگر چالیس ہزار سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر زکات ہو جاتی ملت ہے یہ بات یاد رکھنا याद ملت دیکھو ہم جھوٹ بول لیں تعویل کر لیں دل کو منوا لیں کچھ کر لیں تو اس سے ہم زکوت سے تو اند اللہ نہیں بچ سکتے تو سونے کا نصاب تب پورا ہونا ضروری ہے جب اس کے پاس اور کوئی چیز نہ ہو ایک بات اور لوگ سونے کی جب زکات نکالنے پہ آتے ہیں تو پھر سناروں سے حساب لگاتے ہیں کہ اس میں کٹوتی کتنی ہے صافی کتنا ہے صافی پر زکات ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ مسئلہ لوگوں کو بتایا کس نے ہے دوستو اغلب کا اعتبار ہے اغلب غالب اکثر کا اعتبار ہے جو تھوڑی سی کھوٹ ہے وہ سونا ہی ہے بڑے صاحب ہوتے ہیں اور بڑی باس کرتے ہیں لوگ میں اس کہتا ہوں بس بابا زکات نہیں دینا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ہے میرا وقت زائنہ کرو حدیث ہے صاحب دیکھو جی سو گرام کی بات ہے اس میں سو گرام چاندی ہے, گرام گرام ہے ساٹھ گرام چاندی ہے چالیس گرام لوہ ہے وہ چاندی کے حکم میں ہے اغلب اکثر کا اعتبار ہے اور بعض زیورات میں بعض زیورات میں کھوٹ ملائے بغیر وہ زیورات نہیں بن سکتے آج صاحب آپ کہو گے مول صاحب زیورات کا سسٹم بھی جانتے ہیں کچھ زیورات ایسے ہیں کہ اس میں کھوٹ کے ملائے بغیر وہ زیورات نہیں بن سکتے اور وہ تھوڑی سی مقدار میں ہوتے ہیں وہ سونے کے ہی حکم میں ہیں بس جو سونا ہے جتنا وہ اس کا وزن ہے سب پر زکوات دینی چاہیے کھوٹ موٹ اور یہ تاویلیں شویلیں بچو اور تھوڑی جتنی زکوۃ نکلے اس سے تھوڑا زیادہ ہی دینا چاہیے باقی باتیں زکوات کے متعلق انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیے آج کا اجتماعی چندہ مسجد مدرسہ کے اساتذہ عملہ کے تنخواہوں کے لیے ہوگا سب ساتھیوں سے درخواست ہے پوری توفیق کے ساتھ حصہ ملائیں یہ تنخواہیں تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار ہیں سب ساتھیوں سے درخواست ہے پوری توفیق کے ساتھ حصہ ملائیں اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے اور اس کا نعم البدل دنیا آخرت میں نصیب فرمائے جو. اکبر اللہ لا عل لو سدنموگر سد محمد مگر qa na a a hay ya na wa la الحمد لله الحمد لله والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء وعلى اله وصحبه الذين وفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الاربعه وخير الخلايق عباد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس السلطات واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنه فإن السنة دادييل لطاع ومن طاع الله غ ورسله فقد رشد بد يا ق البدا فإن الببدأ تتاديل الماسية ومايا صله غورسوول فقد زَّ غوا. وعليكم بالاحسان فان الله يحب المحسنون الا وان نفس لن تموت حتى تستقم درس قف اتق الله واجملوا في الطلب وتوكلوا علي فان الله يحب المتوكلين وقال ربكم ادعوني استجب ان الفل ولكم العظیم المسلمين نفانا ویا کمبلا الغفور الرحيم الحمد للہ <سؤال> الحمد للہ گنست عليه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 قالا جميع الانبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي الله تعالى وانشد في امر الله عمر رضي الله تعالى واستقم حيان عثمان رضي الله تعالى وقضاهم علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحاب لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبب حہ ومننا بغضاہ همم فہ ببغض یا بغضاہ اللهم معدل السلام اول المسللمين اللهم منصر مجاہددين نف عالمل اسلام اللهم مزل لل کفر ومن والاہم الللهم مکفنا همم بماشد اللهم منا جاال کفين وخورورےہم۔ فَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِ اللَّهُمَّ لَا صَلاَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ صَلاَ وَأَنْتَ تَجَالُ الْحَزْنَ صَالًا لِلنَّاسِ تَعَالَى عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَعْلَى وَأَعْلَى وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا سفیں سیدھی ہوں درمیان میں خلا نہ ہو جائیں جس صف میں گنجائش ہو پچھلے ساتھی کو بلا کر خلا پر کریں اپنے موبیل فون بند کر لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر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 قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله <سؤال> الله اكبر <كش> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستغین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا اللہ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غساء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرًا سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الَّشْقَ الَّذِي يَصْلَى الْنَارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى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 الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر <تصفيق> السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر الله استغفر الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له <تصفيق> الحمد لله رب العالمین و عاقبت والسلام و رسول محمد وال وصابی اجمعین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا خالق یا مالک یا رازق یا غفور یا کریم ہم سب حاضرین کی حاضری کو قبول و منظور فرما یا رب العالمین جمعہ کی نماز کی ادائیگی پر جو انعامات ملتے ہیں وہ ہم سب کو نصیق فرما یا عالمین ہماری ہمارے والدین ہمارے اساتذہ عزیز و اقارب تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما یا رب العالمین آئے دن حوادث کے اندر جو مسلمانوں کی ہم ہوتی ہیں ان کی مغفرت فرما ان کی لفزشوں کو معاف فرما ان کے پسماندان کو صبر جمیل نصیب فرما یا رب العالمین حاضرین میں سے جن جن کے جو عزیز و قارے دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے مرحومین کو دعائے مغفرت میں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین سب بیماروں کو شفا کاملہ آجلا مستمرہ نصیب فرما یا رب العالمین مقروض حال ہاں لوگوں کی غیبی مدد فرما ان کو قرضوں سے نجات نصیب فرما یا رب العالمین بے اولاد لوگوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما جن کی اولاد ہے ملک و ملت کے لیے والدین کی خدمت کے لیے یا اللہ مفید بنا جن گھروں میں رشتے جوان ہیں اپنے فضل و کرم سے بہترین رشتوں کا انتخاب فرما یا رب العالمین جو ساتھی مشکلوں میں پھنسے ہیں حاجتوں میں پھنسے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کو مشکلات سے نجات نصیب فرما آسانیاں نصیب فرما پریشانیوں سے نجات نصیب فرما عافیت نصیب فرما یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان وطن عزیز کی حفاظت فرما تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما عالم اسلام کو اپنا دوست اور دشمن پہچاننے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین ہر خیر نصیب فرما ہر شر سے محفوظ فرما اسلام کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد مال ہی وسقا بھی یجمعین رحمت کے